سنو وائٹ اور سات پونے ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت وقت پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ اور ملکا دور ایک زمین پر حکمرانی کرتے تھے ملکہ بہت نرم دل اور محبت کرنے والی تھی اور سلطنت کے تمام لوگ اس پر رشک کرتے تھے ملکہ کی زندگی کی واحد اداسی یہ تھی کہ اسے بچے کی سخت خواہش تھی جب کہ اس کا کوئی بچہ نہ تھا Oh, oh, oh, oh, oh, oh. سردیوں کے ایک دن ملکہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور اونی کپڑے سی رہی تھی اچانک ایک خوبصورت برفانی پرندہ کھڑکی کے پاس آ بیٹھا اس نے ملکہ کو چونکا دیا پرندے نے ملکہ کی توجہ ہٹائی اور ایسے میں اس کی انگلی میں سوئی لگنے سے زخم ہو گیا خون کا ایک کترا کھڑکی سے باہر پڑی ہوئی برف پر گرا جیسے ہی اس نے کھڑکی سے باہر برف پر خون گرتے ہوئے دیکھا تو وہ بچہ میں بدل گیا وہ دنگ رہ گئی اور اس نے خدا سے کہا اے برفانی خدا میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہوتی جو برف جیسی سفید ہوتی ہونٹ خون جیسے سرخ اور بال گہرے ہوتے اس کے جلد ہی ملکہ حاملہ ہو گئی اور اسی وقت بیمار بھی پڑ گئی بہت سے طبیبوں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی پر وہ شفایاب نہ ہو سکی او میری پیاری فکر مت کرو سب جلد ٹھیک ہو جائے گا امید مت کھونا خدا پر یقین رکھو ہمارا بچے کا خواب جلد پورا ہاں میرے محبوب مجھے بہترین کی امید ہے ہے ہم پر رحم کیا ہے, کچھ غلط نہیں ہو سکتا اپنے ہر جگہ پھول کھلنے لگے وہ جیسے آنے والے بچے کا استقبال کر رہے تھے دن جون, جون نزدیک آتے گئے ملکہ زیادہ بیمار رہنے لگی وہ ایک روشن صبح تھی سورج ایسے چمک رہا تھا جیسے ساری برف آج ہی پگھلا دے گا ملکہ کے یہاں ایک پیاری بچی پیدا ہوئی جس کی جلد برف جیسی سفید ہونٹ, ہون جیسی سرخ اور بال کالے ملکہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا شکریہ محبوب مگر اب میرا نہیں خیال کہ میں اپنی چھوٹی منی کے ساتھ وقت بتا پاؤں گی او oh, پیاری <laughs> برف جیسی سفید ہو میں تمہارا نام سنو وائٹ رکھتی ہوں مجھ سے وعدہ کرو سلامت. آپ ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھو گے اور وعدہ کرو کہ آپ پھر سے شادی کر لوگے گے اور میرے بنا زندگی میں کبھی اداس نہیں ہوں گے میں ہمیشہ اس کا ہر قیمت پر خیال رکھوں گا میری پیاری مت رو میرے بادشاہ الودا میرے پیارے الودا او oh, میری مت چھوڑو کچھ سال تک بادشاہ اپنی ملکہ کی بے وقت پر بہت اداس رہا اس نے خود سے دیکھ بھال کی اور زیادہ وقت وہ سلطنت کے امور سنبھالنے میں مصروف رہتا تھا اسے احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کو ایک پیار کرنے والی ماں چاہیے جو اس کی پرورش کر سکے سو اس نے پھر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا نئی مالک بہت حسین تھی لیکن اس سے زیادہ وہ زدی تھی اور ایک ذالم عورت وہ بادشاہ کو قابو کر کے رکھتی تھی اس کے پاس ایک جادوئی آئینا بھی تھا جو پیشن گوئی کرتا تھا اور سچ بولتا تھا جب کبھی بھی وہ کچھ جانا چاہتی تھی میرے پیارے آئینے اور دیوار پہ لگے آئینے دنیا میں سب سے گورا کون ہے Oh, میری ملک آپ سب سے گوری ہے oh, ہو. گوری ہوتی گئی وہ تمام سلطنتوں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی سوتلی ماں اس کے حسن سے حسد کرنے لگی اے آئینے اے دیوار پر لگی آئینے دنیا میں سب سے گورا کون ہے oh, ملک آپ گوری اور خوبصورت ہیں یہ سچ ہے لیکن سنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ گوری ہے oh, تم نے اس طرح بات کرنے کی ضرورت کیسے کی تم بےحدا ہو معذرت میں صرف سچ بول سکتا ہوں میری خاتون ملکار تیش میں آگی اور اس نے اپنے شکاری آدمی کو بلایا اس سنو وائٹ کو جنگل میں لے جاؤ اور اسے مار ڈالو اور ثبوت کے طور پر مجھے اس کا دل لا کر دو جی میری خاتون ملکہ نے سنو وائٹ کو جنگل میں جانے کو کہا اور وہاں سے وہ کچھ جادوئی پھول لے کر آئے جو اسے اس دنیا میں مزید حسین بنا دیں گے بے شکاری آدمی سنو وائٹ کو جنگل میں لے گیا مگر اس نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے خود کو بے بس پایا او حسین شہزادی تمہاری ستیلی ماں نے مجھے تمہیں مارنے کا حکم دیا ہے لیکن میں ایک خوبصورت اور شفیق روح کو نہیں مار سکتا جہاں سے جتنا دور ہو سکتا ہے بھاگ جاؤ اور محل کبھی واپس نہ لوٹنا دل انسان اگر تم مجھے نہیں مارتے تو میری ماں تمہیں سزا دے میں اسے کسی طرح برت لوں گا پر اب تم جاؤ سنو وائٹ جتنا تیز بھاگ سکتی تھی وہ بھاگی شکاری آدمی نے ایک جنگی کا شکار کیا اور اس کا دل ملکہ کو پیش کر سب سے زیادہ گوری ہوں سنو وائٹ بڑے کالے جنگل میں تنہا تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرے اور کہاں جائے سب درخت ایسا لگ رہا تھا کہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں ڈرتے ہوئے پتھروں اور کانٹوں پر دوڑ تھی اور جو ہی شام ڈلنے لگی کچھ چھوٹے پرندے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کا دوپٹہ کھینچنے لگے ایسا لگا کہ اسے کچھ دکھانا چاہتے ہیں اس نے پرندوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اچانک اس نے ایک چھوٹا سا عجیب گھر دیکھا اور وہ پرندوں کے ساتھ اس کے اندر چلی گئی پناہ لینے کیلئے. گھر کے اندر ہر چیز چھوٹی مگر صاف ستھری تھی وہاں ایک چھوٹا میز تھا جس پر صاف سفید کپڑا سات تھالیاں پڑی ہوئی تھی جن میں کھانا تھا دیوار کے ساتھ ساتھ چھوٹے بستر لحافوں سے ڈھکے ہوئے ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے سنو وائٹ اتنی بھوکی تھی کہ اس نے ہر تھالی میں سے کچھ سبزیاں اور تھوڑی روٹی کھائی اور ہر چھوٹے پہلے میں سے اس نے تھوڑا سا دودھ پیا وہ جنگل میں پھر پھر کے اتنی تھک چکی تھی سو ایک چھوٹے سے بستر پر لیٹ کر سو گئی اور گہری نیند میں چلی گئی اندھیرا ہونے کے بعد کے مالک سات پونے واپس لوٹے وہ پہاڑوں میں سونے کی کان کنی کرتے تھے پرندوں نے سنو وائٹ کو جگانے کی بہت کوشش کی پر وہ گہری نیند میں تھی جو ہی وہ گھر لوٹے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آیا ہوا تھا وہ میری کرسی پہ کون بیٹھتا رہا ہے میری تھالی میں سے کون کھاتا رہا کانٹا کس نے استعمال کیا لڑکی کو سوتا ہوا پایا کوئی میرے بستر پہ سوتا رہا ہے ساتو بونے بستر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اوہ خدا یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اسے سونے دو شور مت کرو ساتوں بونے بستر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے وہ سب اس کے بستر کی گرد گہری نیند سو گئے اگلی صبح سنو وائٹ جاگی اور جب اس نے سات بونے ریکھے وہ ڈر گئی اس کی چی کار سن کر بونے جاگ گئے ڈرو مت ڈرو مت ہم بونے ہیں تم ہمارے گھر میں ہو تمہارا نام کیا ہے میرا نام سنو وائٹ ہے تمہیں ہمارے گھر تک آنے کا راستہ کیسے ملا سنو وائٹ نے اپنی پوری کہانی سنائی بونے کچھ دیر تک آپس میں بات کرتے رہے اور پھر انہوں نے کہا اگر تم ہمارے لیے ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرو اور کھانا پکاؤ بستر تیار کرو دھلائی سینا اور بننا اور سب کچھ صاف ستھرا رکھو پھر تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتی ہو جی پورے دل کے ساتھ تب سنو وائٹ بہنوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی ہر صبح بونے پہاڑوں پر سونا تلاش کرنے چلے جاتے اور شام کو جب وہ واپس گھر لوٹتے تو سنو وائٹ نے ان کا کھانا تیار کر لیا ہوتا اور ان کے گھر کو صاف ستھرا کر دیا ہوتا دن میں لڑکی اکیلی ہوتی سوائے ان ننہے پرندوں اور جنگل کے جانوروں کے جن کے ساتھ وہ اکثر کھیلتی رہتی تھی میرے پیاری آئی दुनिया में सबसे गोरा कौन है आप मेरी मलिका बहुत गोरी है ये सच है मगर स्नो वाइट जो पहाड़ों के पास पोलो के साथ है आपसे हजार गुना गोरी है।, है शिकारी बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगी आरोप अभी स्नो वाइट को मारना है मगर कैसे بتاؤ کیسے اسے احساس ہوا کہ اس نے غصے میں توڑ ڈالا ہے. ملکہ نے بار بار سوچا وہ سنو وائٹ سے کیسے وہٹکارا حاصل کرے کچھ سوچی لیا. وہ اپنے سب سے خوفیہ کمرے میں گئی جہاں کسی اور کو داخلے کی اجازت نہیں تھی وہاں اس نے زہر آلود سیب تیار کیا وہ سیب اتنی فنکاری سے بنا تھا کہ زہریلا ہونے کے باوجود وہ باہر سے تازہ اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا پھر اپنے جادو کے ساتھ اس نے خود کو ایک غریب بڑیا کا پیس دے دیا وہ پہاڑوں کے پار بونوں کے گھر تک سفر کر کے گئی اور دروازے پر دستک دی سنو وائٹ نے اپنا سر کھڑکی سے باہر کیا آپ کون ہیں بڑی بی؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں? دروازہ کھولو خوبصورت لڑکی میں بہت غریب ہوں میں تمہیں کچھ سیب دینا چاہتی ہوں مجھے میرے مرتے ہوئے خاون کے لیے کچھ روٹی دے دو میں کسی کو اندر آنے نہیں دے سکتی سات بونوں نے مجھے منع کیا ہے میں یہی ٹھیک ہوں میں تمہیں ان تازہ اور مزیدار سیبوں میں سے ایک دیتی ہوں روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے پیاری جب سنو وائٹ نے وہ خوبصورت اور چمکدار سیب دیکھے تو وہ انہیں لیے بغیر نہ رہ سکی وہ باورچی خانے میں گئی اور سات بانوں کے لیے بنی ہوئی خوراک میں سے تازہ روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا لے آئی اس نے یہ اس بڑھیا کو دیا اور بانوں کے کھانے کے بدلے سیب لے لیے ابھی اس نے سیب کو چکھا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر گئی اور مر گئی نے اپنا سفید خون جیسی, اور آب نوست کی، لکڑی کی جیسی کالی وہ سات بونے جگا نہیں پائیں گے وہ فوری طور پر واپس محل پہنچی اور ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی آئینے او آئینے دیوار پر لگے آئینے زمین پر سب سے گورا کون ہے آئینے نے بلاخر وہی جواب دیا جس کی اسے تمنا تھی ملکہ جب بونے شام کو تو دیکھا ہلایا اور اس پر روئے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا میں وہ بچی مر چکی تھی اور وہ مردہ ہی رہی انہوں نے اسے تنکوں کے بستر پر لٹایا اور ساتھوں اس کے پاس بیٹھ کر تین دن تک روتے رہے ماتم کرتے رہے وہ اس کو دفن کرنے ہی لگے تھے انہوں نے ایک شیشے کا شفاف تابوت تیار کیا تاکہ وہ ہر رخ سے دکھائی دے سکے اسے اس کے اندر رکھا اور سنہری روپ سے اس پر لکھا یہاں شہزادی قیام کرتی ہے انہوں نے تابوت کو باہر پہاڑ کی برف پر رکھ دیا پرندوں نے کر سنو بائٹ کا ماتم کیا. اسی وقت ایک شکار کرنے کے لیے اس پہاڑ میں داخل ہوا. اس نے ششے کے تابوت میں ایسا کیا ہے کہ اتنے پیارے جانوروں کو اپنی طرف کی ہوئے ہے شہزادہ نزدیک گیا اس نے وہ پڑھا جو سنہری حروف سے لکھا گیا تھا اس نے سوچا یہ وہی لڑکی ہے جو نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھی تھی تب اس نے اس کے پاس موجود بانوں کو دیکھا مجھے یہ تابوت دے دو میں اس حسین لڑکی کے بدلے تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں اسے پوری دنیا کے سونے کے عوض بھی نہیں فروخت کر سکتے مہربانی کر کے اسے مجھے دے دو میں اسے دیکھے بنا زندہ نہیں رہ سکتا میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے اسے لے کر جانے کی اجازت نہ دی کیا تم پاگل ہو اس مردہ بدن کا کیا کرو گے میں اس کے اعزاز میں اپنے محل کے پاس ایک یادگار تعمیر کرواؤں گا تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے نیک پہنوں کو تابوت کو پکڑا اس نے اسے درخت کے نیچے رکھا اور شہزادی کو گھرتا رہا وہ اتنی ہی حسین لگ رہی تھی جیسے کہ وہ زندہ ہو کر تھی شہزادے نے اس کے ماتھے پر چوما جیسے ہی اس نے وائٹ کو چوما اس نے اپنی آنکھیں کھول دی سنو ٹوٹ کر بیٹھ گئی اور مرنے کے بعد بھی رکھنے کا فیصلہ کیا مگر کیوں تم میرے خوابوں میں آنے والی واحد لڑکی ہو میں پوری دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں چلو میرے ساتھ محل چلو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور میری ملکہ بنو گی جی ہاں میرے خوبصورت شہزادے مگر میں اپنے والد کو پہلے دیکھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی میں ان کی دعا شامل میں تمہارے ابو کہیں گم ہو گئے اور وہ بہت عرصے سے واپس سلطنت نہیں آئے یہ میری ستیلی ماں کی چال ہوگی مہربانی کر کے کچھ کرو تاکہ ہم انہیں ڈھونڈ سکیں ٹھیک ہے ہم محل چلتے ہیں اور انہیں ڈھونڈتے ہیں شہزادے نے اس کے کھوئے والد کی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اس بری ملکہ کے خلاف شہزادی کی سلطنت فتح کر لی محل میں انہوں نے ملکہ کا خفیہ کمرہ دریافت کیا اور وہاں سنو وائٹ کے والد کو خفیہ قید میں پایا پھر انہوں نے اسے آزاد کیا دوسری طرف جب ملکہ نے بادشاہ کو قید سے آزاد دیکھا تو بادشاہ اور دوسروں کے غذب سے بچ کر وہ سلطنت چھوڑ کر بھاگ گئی اور پھر کبھی دوبارہ نہ دیکھی گئی بادشاہ نے اپنے محل کے دربار میں بیٹی کی شادی کا اعلان کیا سنو وائٹ کی شادی بہت شان اور دھوم دھام سے ہوئی اس کے بعد سب ہمیشہ خوش خوشی رہنے لگے